مجھل رسول کی زیادہ ہر شمالی کتاب و شرکت دکھرے دی وصل رسول کی مجھوزہ باب و شرکت تتاہاں فرامو خانیم دیو کی فرزاہ آل کتاب اللہ وبری ویش روالتی کرتا مرفوع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر اور غیر مقرر ری لحاصل تفسیق مقرر واد جانس غیر مقرر اسوار نس فانت یہ روالت دی تو کنج رواحات موصول مصنط الى رسول اللہ تعالیٰ سرم اصلت بھی او ذکر قیم شرکت اللہ علیہ دینی تحقیم ذکر قیم دارنگی فعافظ بلقص فلحاسم زی کسنور لغاتی شرکتن لکسر شین بخط فراغ بالتاہ اور شرکتن دارنگی شرک او شرک ایتون اتام راگر ایتون شرک حافظ ذکر کیجئے تو اس لغت فلحال نفس اختلاف دولی کی شرکت تمانا نفس اختلاف اختلاف فلحال سا شرکت حادثات بالإخجار لحصول ابن حق اختلاف حادثات شرکت اختلاف حادث بالإخجار لحصول ابن حق اس طرح کا اخلاف کا عادہ اختیار کی وجہ سے غیر کی رہ سے غیر کی غیر حرز رہ ہے اور اخلاف کی گراتی فوائد کی اخلاف حادثہ بالقصد یا سور الربح القنا بالرضی المرضی الکا ذیلا کوسر 하다 یعنی قص کافی پر نفذ جو اثرور الفاظ کے لیے احتمالات شرکت شرکت شرک شرک حضرت کے لئے جیسے اصل وقت لحاصرہ شرکت عبارت جیسے خند نا خند لشیو یا جواب خند لشیو خند لشیو لارچے اور سبا معلوم لی کہ مسلمہ صلی اللہ دیت واق دو بسار منتر آنے یاد اس ہو جس سے یاد ایلیف ہو جس را لس دیو دبندی کم عرومی چی کم دیو دا شنک دی کمی دی دا خلت دیشیوشو تمیز دا انسبا ہو نی چنکل جواب تمیز دا انسبا ہو نی سے جواب پر حسن سکر آنے لکر شن بزید یو دبندی, دی دبندی. یو مرعا کی چلیگی رای یو دی محلب یو دی. یہ دیکھو تو جوار ضلعے کے تباق احکام کی شرو کرے ضرورت کی تعوذات کے شذول کاج دے پھر تم جواب والا لگا نفس تک سارے شیعہ بھی کنتباب عالم تمیز دار سباونی پھر تم جواب تمیز دار سبا بھی صرف اختلاف دو جوار والا لگا اور اختلاف رہا طرح ثبوت الحق <تصفيق> للإسلام فصاعداً في شائح واحد ثبوت الحق فضوط صانعين فضوط صانعين جائدين فضوط صانعين ثبوت الحق للإسلام فصاعداً في شائح واحد بحيث النقراط عمنا تقسيم ومعلميجي بشكل حاصل اقام العبارة شرکت فل آخر نا یاد و آخر کی شرکت مالک زکر دی مختلف ازباب مالدیشت یا سورت یا شراب سرت کی غلب رشی و تابر کی انواد شرکت شرمل لیکن ہر یو اجنبی کہ شہرت کو کافی غزہ شرف بھی بھری تھی اس کی شرکت آخر. شرکت آخر صرف چلی کی. شرکت آکت کرو قسمت شرکت مفاذہ شرکت عینات شرکت تقبل شرکت وجوہ قسم صاحب نے تمل کر مباحت الکتے فواذا جو تو لال کے جو قصاب شریک سے کا تا مالک نما دے کہنے کہ یہ مال موسان راہ نو من میں ماٹری سب سے دیکھ موجود ہے شاید بنا کہ بے وقاف مال کی شراکت میں کی ہے الفت تقبل ظاہری ذر میں ہیں کیا سب گے کہیں وہ خیالات عمر سب عمل کا ملوا دے ان کو گؤما تم کا نہیں جانے کا نہ آپ کو گٹ پہ شرکت کر کے الكاتب يتملل كل مباح بالانتساب اور وہ مباح نہیں ہے بےولی میں یاد رکھیں لوگوں رضا صدقہ ہر پھل جس کی متضاد ہے کاروں تو یہ ان کا ہے شاعر کہے جب مخاطب محضر یہ نظرا شرک داخل نہیں شرک کے تمام ذکل نو انوار شرکت تفصیل بحث کی موجودگی موجود ہے والدہ حافظ بابر شان قدبی تصامے ولہذ و العروض ادھی سوال مبارک ہے کہ کتاب کی نے جو شرکت سے کام صحیح ہے اور شرکت پر خرچے کو لکہ احراز ذرا بتاؤ تب کہیں نہ بک زیادت یا بقدر لازت یا, خرچہ باسی کی اخراج نادت یا صاحبی سفر کی نہ ہا کرشا او نہ ہا دا ریت نہ دعوی اقرار او ہا کرشا سنت سے منگیری ہے ہر یوک سے بے راہی یہ ہا یوک کا ان راہی لا شریک بے یوں سے پری ایسی بے شریک کے بے یوں سے پری نہ ہا دا اقرار اور بتاؤ کرเช ورا زہمی انقلاب اور شراکت سے تو نہ ع شرکت عروج میں تقسیم کی نکمی کی چلانے رہتا ہو نا رضوا علمو صحیح مو صحیح معنی کہہ رہا ہوں ان کا یہ معنی ان مسلمون کہ نہ دے اللہ تعالی ایسی چیز شرک فلح کی بہزد یعنی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جائے تو کہ ظاہر تو بہت آدمی کی الگ الگ مختلف حساب غیر اخری سوچ لگا پڑی رائے عالم بھی عالم جواب حقائق کے درار لبادر و و مجا مسلمانان <تصفح> حمت داگر اجدار شروع یہ شرکت في طعام شرکت في النحط شرکت في العروض اور تقسیم دل مطلعات و, و مجاببتا یا مساوطا دلوڑ جائز دی اور دا دیت عائلت یا مجاببت کی احتمال تباوستا ونحط کی محتمال تباوستا حجود دل عرب جائز سبوت باری دیو جنجایش تلت اللہ نسر سے رہی موجود اعتبار میں تحاشی کی کم ترخص دے ابن ابتال کا حوالہ آلے چارتا ذکر کی مخصوص ذکر کہ فزین امراض مجازب اتو زہب و الفضل امراض تقسیم دا زہب و فضل واسے تقسیم دا زہب مجازب بطن جائے تقسیم دا فضل و فضل و خدا امواز رویوں نے لی تفاظ مردے اور زہب و فضل تقسیمیں لائیں کے لقسم کی پھلے کہ تفاظوں میں جائزتے ہیں نزیک امتبار کی لیکن تقسیم کے مجازفت تقسیم مجازفتاً فضا و فضل کی قرب بے فضل حقی فقط کفر فضلی فقط کفر فضلی فقط کفر فضل حقی مجازفت کی صحیح اور تقسیم تو بے نغیر دے کی تفاضل منا دے اور تقسیم دے تقسیم تو بے دے سلاب ذکر کھڑے دے دن کی تقسیم دے تقسیم افراد دے ذکر اصل مقصود اور تمیز بے حقوق افراد تقسیم کیا اور بیئے کرتے ہیں کہ شفاہ جائے تھا بھلیک شفاہ صحیح لئے دعای بھلیک شفاہ تفاضل صحیح لئے بھلیک تفاضل صحیح لئے درہی تفاضل مجال فاتھ مائی لئے بھلیک صحیح لئے اس لئے حاشیب آنے سے کم شرحہ لکرکی دائم دازل اٹھا تاکی لائے سکتے سیدارہ کے پور کی مجال فاتھ صحیح لئے وزاہ مجال تفاضل رہتی ہے سفاؤت نہ تقسیمرت الحق مجاد بڑے بجاؤ ربان تو جاؤتے جاؤ کہ کہل دیزای فقط کہل زاہدے فقط کہل جاؤ زاہدی اور ترافی تلم حکم نے ترافی تبر ہم سبے او غائظ ذری ترجمہ و کلیہ کرا یہ در یو سوال میں تم تو سرادی ساتھ رسول فرض کو تاکید ثواب کو دو بار تو تمام دعائے دیار میں فامراہ نے ابا بیزیم لجرہ میں رو اگر اسریہ درس اور کا تھا ہے جادہ نور عزت کے موجود مبارک نعت اعزاض اللہ واسطہ و دماغ چمگا چمگا اور کی زبان دلار چونکہ موجود ہوا دلائے کی فنیت زاد تو فنیت زاد ملتقر ختمیدل دی فاعمراب وعبیدہ بے ازوار دلال قدیس مانے کا خلیر شداد کہتے ہیں پھر نا کہ قریب ختمیدل دلی فنیت زاد خلیر شداد فاعمراب وعبیدہ لے ازوار دلال قدیس مانے کا امر کا بے ازوار دلال امرو کو ترشوت ازوار دلال جائے شرکتی فنیت ناہد और जिनका तो कौरा है अबो काबो मेदरदन हो बाजवा गुनर जे छारे नामर भेटला सकला त सतर के दर गुरु क यहा कनो समति नौकरी कमी छी न अभी रफकार से टोल जे अभी तरह उठे जैसी अव बेतो थे कही और अमरो तो बाजवा जे सोने को जमा आर के كله शिलकत से नहब जब क्रेशदार तोरी तो के जे तदरी सो सता स जतू न पूरी ला कोनी कली تو نے شرابوں کے شباب کی نمازیں تمہارے نے تو قسام ہی رکھو رکھتا پہلے بعد مارا نہیں قریپ تک میں دو گٹے چھید کا جرو تو چالو ہے میں وعدہ ہے تمہارے نے دو گٹے کیتہ تجرو مغارہ تن جواب وقال القوم اذا لاو بیکر سے کہا وقالوا كما كنا قد يوم قليلا قليلا قولوا طہروا كل من شهد بعدك فکوک کرتے تو خروج ہوا کلیہ من کلیہ کہہ رہا تھا وہ انہاں وقت کے لکھ شعی ور تھا کو حتا کے قریب جو خدمتیں نکل گئی تھی دب کے رہے نکل نہ تھا حتا پریاچ کاری بھی بالکل ختم ہو تھا مت میں مکھے مجرجنے واسطے ہو جانے تھا بعد میں تو کہیں پھر سے یہ اللہ تعالی تم سنبرتن لے بھیجو کچھ نہ ورتا نہ سے لمنگاتا پھر جو کہ یوں یوں کا وہ کوئی تو دعویٰ کی سانت جابر ملنہو دوئی کہہ لگا دے وہ کوئی تو مات و نیتا مات و نماؤل جابر و حزار سے پیدا کیوں کجر جی ملنس کی گئی مات و نیتا مات و نیتا مات و نیتا کیوں کجرہ تو جی کالاتا جد ناچاہ منگا تو شنای ملنگا ملنگا اپنے رکھو کہ کجرہ وہاں ملنہ پخل کی ملنہ بیدا بیدا بیدا لہاں کجرہ اڑو کے پخل کی جوکو کن میں بسے وہ سے اکوے مارد دور فکر او سے جدا نہ ہو تو لفظ وجہ نہ فقدھا یہ کلمہ مخصوص فقدا کاوی کلاں پر اسے گنجرمے میں دیتا تو پانی میں شروکت دی وجہ یہ سچشن ختم میں رکھی نی بار بار شروک کھاڑ جو دی وروانی ضرب ولی ڈیرے تو سے رہی پراشاد دیورے دی دور با نے خلاصہ لے اوڑ کے نے پراخت شروع کرانے 9 بجے اقصد سے تے اورت نصرہ جائے پراخت دا حتا زمین نہ وگر دی منتے کم کر تے اڑو اڑ بسم کو لکھنا یارو ترسی رواں ذکر کریں دعا مستغفر علی محمد محمد کہتے ہیں حق کا علیہ پای کولم کرے دلوں سے آواہ کرتا ہے ثم ذل <سؤال> اور کو جس کی وضو کرے وہ پتہ ان کی درسی نہیں ہے یہ کو کرے وہ پتہ لگا جس اور کو دے رہا ہے اور نہ اسے یاد ٹھکر بولے اللہ تجھ کو تیر سلامی بڑا সুন্দর گے سن مر تحتهما دیر شریلان جانے نہ پرم تو سے بہمائے تو نے سینہ اور یہ حد تا میں نے رحمات تناتین اظہار یمین یابین تمام دلنا عطا تھا رکا تھا دار ابا باباشر کہتے ہیں نہ دیو تھا اس دور جوزل سرگی وا ہم لوگوں کی شجی پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم را درج ہے صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ نہ علی بهم इजाजत ہوت باران رزقان کے یہ کہے تھے تنشتے کمزوری شو اجازت کو بجو خان الا لهم بنا علی بهم الى كمصلی چے باران رزقان کی پاجن اللہ علیہ خبر فرق یہ نلاء تجلس عمر بن زيد نحو بالقحوح الذي تلقمته وكان لا لوي وجبوا خبر لديما للذين لكم فقالا ما بقى بعض ابنكم ناري رشتري بعض بادي ذبح ابنكم اذا الانك وسط استيو بعض باذ ذبح ابنكم مشاء صار بقى والصلاة بذخرہ راوند لکھے راغنے بنا سم کا تفکان یا رسول اللہ تا چھبون کرے جو خانہ نو لجی تو خانہن کی دیو تسی ما بقان یا رسول اللہ ما بقا اوہم باذ ابلہم ال باذ نهر ابلہم لستے بقان دی پثار لو خانہں وقالا رسول اللہ صلی اللہ نما ذیکن ناس ما درات کنے جے مشفارہ کے توکے دعاؤں ناذبن ناس فداه وبرقا خلق الان کچھ تو کہراو نگی حس اللہ نے جس تاترا سے تول راون کی تول راون نے تو کہ پیو سرخارے کے کو دی فداہ مذا شروع کرے میرے ترا مبلکارے او داد ورثہ تو طباطا مانج کمار وشیو شیدھ گجیدھاں ولہ ثم بعاهم راوت دیرا بیوتراوے خود نرا دا شرکت سے نہ کر جے راوت جو بیاوے تیمتوی پھل پھور تو شیرہ اَوَّلُ <سؤال> قَتِيلَ سَلاَخُهُ لَهُ فَنَا وَلَوْ أَبَيْتَ هَذَا الْقَلُوحَ لَكُنْتَ فَأَكْسَنَ النَّاسُ كَالغُلَمِ شَرُقَ لَهُ لَوَيَرَثْتَ أَبُو الْقَلُوحِ بِغَنَامِهِ فَأَذَرَ حَتَّى نَبَأَ فَأَكْسَنَ النَّاسُ رَأْسَ الْبَحَلِ كُلَّفَ ذَامِنًا بَلَ بَلَوَانِ أَبُو الْقَلُوحِ رسول اللہ لہم کی مزافی جوڑے مجاجا بتن سنگھ تقسیم ذمکیلات الموزنات کو مجاز وطن سیدے رقم حکومت وقت خزینے اگر لیکن کہ مجازا پتہ نہ اثر بہلا تفسیر کیسے ہیں اب سیدے دکاندار ذمہ دار ہیں دارانہ کرے قرنارو ثنی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمن کا در بغیر سلم ماجنگ پنل حرجل زذورن اور بھائی بابا صاحب کے صحابہ اند گئے من بعد ان کو خلا پڑھنقسم عشر کے سامنے من کا لفظ ہے یعنی بيد کین او بیڈ واز نہارا کی وہ تھی تموزنات کی باہر مدارفچے تفصیل تموزنات کو مجازہ بتا دارین مکینات مجازہ کرے صحیح ہے پنوک سے مہاجر کے سمے میں ہم با تفصیل کو اس ایسے بنا کروں لمحن او خبر کہ تنگڑے دیوار بنا کر لمحن نذیرن بنبا کرے لاوا تھا پکا مکری کرے تموزنات کو مارا ارت تفظیم বংশ بهو پکین چرے مالگا نمک کی وہ کہ میں گوہ کے بپڑے نے بنا اتنا باقی مکی علوم انشاء اللہ اورین حضرت امام حمادین اور حضرت امام امام امام امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان را کاری نے گا ہر مارو معلوم کی فل حضر سیدے دم اوقات تحیت دار ہیں انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکوچکم لوگیاں کو نہق گمارا کے اخراج رب کے سبب کر کے نا بنا برغانم نجلا کا حال قضا لا دیوے ہوئے نبی علیہ السلام ان در شرعیان اشریان اذا دا تو امو سائل نہ ہو قبیلہ ہر در شری اذا ارملو کلک ذی محتاج فجہاد کے او قال لكم یا الیم فی مجرے کے کو سفر کی ہوئی کف حاضر کی ہوئی تدیم اوقات دارے تمام اوقات تدیم موجود ہے نہ او قال لكم یا الیم شیطان یاد ایک کی ندی کار کرے حاضر سے جمعو تمام اوقات معلوم ہوتا ہے باپ شر گتی دیو کے کام ما سو بکت سمو بے تقسیم سا تقسیم سوم بک سمو بے خطمر तुम मक्तसम बेनफीलन واحد بالسريه <سؤال> لا تقسيم غير فهم ديگه به اون وحي كه ذسبيه مساوات كه در بوهم مين ني ريت تا مواقعه دي وصلت را هم بن ني و انا منهم دي زما كنارته شدت انسان به ما بين دي كه هم بن ني و انا منهم دي زما دي عضو دي نه عالم ما كان معلوم نے آ, کی نولا نولا کو کتاب شام خرچ بلم خرچہ حساب کتاب کے راچے غٹا غٹا مش حساب کتاب کی یو خرچہ نگری بنا کم کر لے کہ یو ثلہ نہ پوری پرشن نہ کر لے یہ ترجان کے ثویہ اکہ مگرچے شویلا داخل کا سات کے خطا کرے داخل و داخل کم کرے بڑا زیادہ کرے طالب مٹ سویہ بڑا نہ صرف کرے اکہ وچ کم کرتے پیدا ظاہری ترجہ ہے ثویہ ظاہری شرافت کیندا کی دو خلق و قادر جنا کے دوجن اوروت الہلیسہ جعلزہ الہفتین و صلاۃ کے لیے و صلاۃ کے دائرہ کے اندر حادثہ وان تصلاۃ کو جواب اور کہے میں تصلاۃ خلف الجواب مطلوب نہیں تو موالک نصاب شرط ہوئی کہا یہ مالی نصاب سے علو تاصیل زکرت ہے نے کہو مالی مو تنوی سے پر مالی مو تنوی سے اور مرع اور راعیوں سے اکیاضی تھی بڑے تبارسان ہیں بڑے یو کی امام احناب دو ہے ہر یو مالید انسان بیل بیل بیل دانے تیوارنا یو جیگیو مسطم صلان یو پیسے بوتا نشارک لانتا ہے اسے چلے کم لیا بوتا ہے یہ قسم بھی بیکن ہے کہ کم لیا بوتا نحاغا بروجوکی فا بل بانی پلسپ صلاح لکھا لسم کی دل در ہے نسم دامان بیس ہے لسم صلویش داغلی صلی کے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئے لئ او شوابی لسار شاتن یو یو بزدہ تلوی خصانی اوچ براکیون میں یا کیا جائے گی نکمہ ساتھ مصرر نا تلوی یو شن دی دی شن نیو شندی نبرم شندی نیو پس بگی کی آمید راگ یو ایدنے بوتا نکم لے چا بوتا نگبر مردو جو کی بطا سا پلیتر سرہ نا رہا تو یو لستی دبردیشتی یو سنی لستی دبردیشتی نیو پکی کی تلوی خلی لسار چلے بہت مارس بہت بار باغ مانی باغ می دیر بریو روپے بہت مار پہ سر لہنا قدیم ہے جناب نو لہنا غلط مطابق نہ پتو اگانی اور پھر سری ہو لیکن خود شیو دے یعنی نہ معلوم نہیں اذن کہ اپدہ Alman جس یو دی صحیح دے دی عمر تای دے کم دے دے تمہیں صحیح دے دی, دی, دی. دی, دی. دا اگر کرے حامد راجی سرگا سرکشو مارک تلو بدری ربع تو ادا کو سنن سبے سر بدری اس کو بہتر درے سبے ان کا تلو سبے بسر دار کی تلو رہتی تھی وہ تلو سبے قیامت تو رجوع کی فردر کے مالک سے کب قدرت ہے اسی نے وہ درو سبے کو سنیترا ان اس میں سے بھی کی پس لگا اللہ نفس شراکت کے لیے تو ضرور کا حدیث سے اور ان کے بچے